اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تست فرماتی اور ان پر محافظ اگوا تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے اور اسے سننی والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے تو بھلائیوں کی طرف سب کچا तुम सबका पैरना उल्लाही की तरफ़ है तो वो तुम्हें बुतू देगा जिस बात में तुम झगड़ते थे